السلام علیکم خواتین و حضرات ورچوئل یونیورسٹی کے تواصل سے یہ فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا تیسرا لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جہاں بہت ساری باتیں کی وہاں پہ ہم نے سنگل انٹری اور ڈبل انٹری کی بھی بات کی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کیش پہ کاروبار ہوتا ہے اور ادھار پہ بھی کاروبار ہوتا ہے اور اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا جیب میں جو دن کے آخر میں کیش بچ جاتا ہے وہ پروفٹ منافع ہے یا نہیں ہے آج ہم انہیں تین بیسک ایشوز جو ہیں کیونکہ یہ بیسک ایشوز جو ہے یہی بنیاد ہے تمام اکاؤنٹنگ کی انہیں کو لے کے آگے چلیں گے اور ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری تھاٹس ان موضوعات کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جائے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی کیش اکاؤنٹنگ اور اکروول اکاؤنٹنگ کی یا کی کیش جو آپ نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے یا کسی چیز کو بیچ کے جو کیش آپ نے حاصل کیا وہ کیش آ گیا آپ کے پاس وہاں پہ لینے کی بات کسی ڈیٹ ان فیوچر کسی آئندہ وقت میں اس کی کوئی بات نہیں رہتی نہ کسی کو آپ نے کسی آئندہ وقت میں کوئی پیسہ دینا ہے یا کسی سے لینا ہے ش آپ کے پاس آ گیا سو روپئے کی چیز آپ نے کیش پہ خریدی وہ آپ نے سوا سو, سو روپئے کی بیچی, بیچی اور سوا سو, سو آپ کے پاس آ گیا سو روپئے آپ نے جس کو دینے تھے وہ نے اس کو دے دیئے اور پچیس روپئے آپ کے پاس فی وقت بچ گئے میں نے اس پچیس روپے کو منافع کا نام نہیں دیا میں نے کہا آپ کے پاس فی وقت بچ گئے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو پیسہ آیا آپ کے پاس اس چیز کو جو کہ آپ بیچ رہے ہیں اس کو خریدنے پہ جو کاسٹ آئی اور جس قیمت پہ آپ نے اس کو بیچا اس سے جو وصولی ہوئی ان دونوں کا فرق سے ایک بچت ہے ابھی منافع نہیں ہوا اور منافع کیوں نہیں ہوا منافع اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے اخراجات ہے مسلم دکان کا کرایہ ہے بجلی کا خرچہ ہے جو کہ آپ شاید اس دن میں ادا نہ کر رہے ہوں وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ آپ نے ابھی ادا کرنے ہیں اور اس دن کا کرایہ جس دن کے یہ آپ نے ٹرانزیکشن کی اس دن کا جو دکان کا کرایہ ہے اس دن بجلی کا جو خرچ ہے اس دن ملازم کی جو تنخواہ ہے اس دن صفائی کرنے والے کی جو تنخواہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے تو سو روپے سے وہ چیز شاید دو تین چار روز پہلے ہفتہ پہلے خریدی ہوگی تو وہ جو آپ نے پیسے ادا کر دیے تھے اس پیسے کی بھی کچھ کاسٹ ہے کچھ قیمت ہے جو کہ ابھی آپ نے واپس کرنی ہے یا اپنے آپ ہی کو چاہے واپس کرنی ہے لیکن کرنی ضرور ہے کیوں کہ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ کوئی بھی پیسہ چاہے وہ اپنا پیسہ ہو وہ مفت نہیں ہوتا اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے تو ابھی صرف میرے پاس اس چیز کو خرید کے اور بیچ کے ایک بچت آئی اس بچت کے اگینسٹ ابھی میں نے اور ایکسپینس جو ہیں اخراجات جو ہیں وہ ابھی آف سیٹ کرنے ہیں اس, کے, اس میں سے سبٹریکٹ کرنے ہیں ان میں سے نکالنے ہیں ان میں سے ادا کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر کے میں منافع پہ آؤں گا تو یہ تو ہوئی بات کیش کی اب اسی صورت کو لے لیتے ہیں کہ آپ نے وہ ایک چیز جو ہے ایک سو روپے کی خریدی آپ نے خریدار خریدنے والے سے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ آج سے دو ہفتے بعد کروں گا ادھار پہ آپ نے مال خرید لیا جب آپ نے ادھار پہ مال خرید لیا پیمنٹ تو نہ کی اس کی تو یہ مال آیا کہاں سے کیسے آ گیا آپ کے پاس کیا اس کا کوئی حساب اور وہ قیمت اس چیز کی جو کہ ادا ابھی کرنی ہے اس کی کہیں آپ نے لکھت پڑت کی ریکارڈ رکھا وہ رکھنا ضروری اور کیش اکاؤنٹنگ میں تو ہم وہ ایک شیٹ رکھتے ہیں کہ جی اس میں یہ یہ کیش جو ہے پے ہوا یہ یہ کیش ریسیو ہوا اور اللہ اللہ خیر اللہ ہاں یہ مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم صرف اتنا کام نہیں کرتے ہم تو ذرا اس سے آگے بھی جاتے ہیں اور ہم ایک اور کتاب بھی رکھتے ہیں اور اس کتاب کا نام ہوتا ہے ادھار کھاتا پیبلز رجسٹر تو یہ پیبلز رجسٹر جو ہے یہ بھی رکھا جاتا ہے لیکن جو بچت ہم کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو کہتے کہ جی شام میں ہمارے پاس پیسے بچ گئے وہ تو اسی رجسٹر سے جو کیش, کھاتا، کیش کیش کھاتا ہے کیش رجسٹر ہے سو so اب بات یہ تھی کہ جی جو چیز میں نے ادھار پہ خریدی فرض کیجئے کہ وہ میں نے اسی روز جس روز میں نے ادھار پہ خریدی اسی روز میں نے اس کو بیچ دیا کیش میرے پاس آ گیا لیکن چونکہ میں نے پندرہ دن کا ادھار کیا ہوا تھا اس مال کو بیچنے والے کے ساتھ اس کو میں نے اسی روز پیمنٹ نہیں کی اور میں کیوں کروں میرے پاس تو ابھی چودہ دن موجود ہے کہ میں اس پیسے کو اس آمدن کو جو کہ مجھے ہوئی اس کو میں استعمال کر سکوں ٹھیک ہے فائن تو کیش ریسیٹ جو ہے وہ تو میری آج ہو گئی اس کے اگینسٹ جو ادائیگی تھی وہ آج کے کیش رجسٹر میں نہیں آئی لہذا اب ہم کیا کریں تو یہ مسئلہ جو ہے کہ جی ایک طرف کیش میں آپ کی بزنس ہو رہی دوسری طرف آپ کے ادھار چل رہا ہے یہ چیز جو ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ نے مال خریدا اور ادھر بیچ دیا کچھ ٹائم لگتا ہے تو کیش اکاؤنٹنگ اور اکرو اکاؤنٹنگ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جی اکرو اکاؤنٹنگ میں گو آپ کے پاس مال آ گیا لیکن اس کی ادائیگی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کتاب کسی کھاتے کسی رجسٹر کسی ڈائری میں ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ جو پیسہ آپ ان چیزوں کو بیچ کے حاصل کر رہے ہیں روز کی بیسس پہ وہ تمام تر چیزیں جو ہے یا تمام تر پیسہ جو ہے وہ پیسہ اس کو کس طریقے سے آپ نے آئندہ کچھ روز میں صرف کرنا ہے اور یہاں پہ پھر مجھے وہی یاد آتا ہے دادی اما نانی کی پوٹلیوں والی بات جو میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے کہی تھی کہ جناب یہ جو میرے پاس پیسہ آیا اس میں سے میں نے بھائی سپلائر نمبر ایک کو پیسہ دینا ہے سپلائر نمبر دو کو پیسہ دینا ہے سپلائر نمبر تین کو دینا ہے اور کسی کسی اور کو دینا ہے پیسہ اور میں نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے اور میں نے اپنی دکان کا کرایہ ادا کرنا اور میں نے اپنے دکان کے ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے اور میں نے دکان کے سفائی کرنے والے کی تنخواہ بھی دینی ہے اور میں نے مزید مال بھی خریدنا ہے اسی پیسے سے تو یہ تمام پوٹلیاں جو ہے وہ بن گئی اور ان تمام پوٹلوں میں سے میں وہی پیسہ ہے جو کہ مجھے کیش میں ریسیو ہوا یا وصول ہوا سو کیش اکاؤنٹنگ بھی چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ اخراجات جو کہ میں کیش میں ہاتھ کے ہاتھ ادا کر رہا ہوں وہ بلکہ وہ اخراجات بھی جو کہ میں نے ابھی کیش میں ادا نہیں کیے لیکن کسی فیوچر ڈیٹ پہ کرنے ہیں لیکن جو خرچہ ہے آج کے دن کا اب یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جی وہ خرچہ جو ہے وہ تو ہم نے پندرہ دن کے بعد دینا اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی خرچہ آج گا تو یہ کیا یہ کنفیوژن کیوں ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی بجلی کی بجلی کے استعمال کی ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں ہر روز کرتے ہیں اس بجلی کو استعمال کرنے کا بل جو ہے وہ تیس دن کے بعد آتا ہے کوشچن یہ تھا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ بل جو ہے یا یہ خرچہ جو ہے یہ آج کے دن کا ہے یا آج سے تیس دن کے بعد کا جس دن پیسے اس بل کی ادائیگی ہوگی تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نہیں صاحب ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے تیسرے دن کا نہیں ہے کہ جس دن پیمنٹ ہو رہی ہے وہ تو صرف پیمنٹ ہو رہی ہے خرچہ تو آج کا ہے ملازم تو تیس دن آ رہا ہے اور اس کی روز کی ایک اجرت ہے ایک تنخواہ ہے لیکن ہم اس کو ادا کرتے ہیں تیس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد تو تن آج کے خرچے میں اس کی تنخواہ بھی شامل ہے وہ بجلی کا بل بھی شامل ہے دکان کا کرایہ آج کے روز کا جو ہے وہ بھی شامل ہے یہ تمام اخراجات پلس جو ہم نے پیسے ابھی ان تمام جو ہم نے چیزیں خریدی ہیں جو ہم بیچ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو بیچنے کے لیے جو خریدی ہیں ہم نے ان کی جو ادائیگی کرنی ہے اور اس پہ جو پیسہ ہم نے دینا ہے جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدی ہوئی ہے وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہماری لائبلٹی ایک نیا لفظ میں آپ سے اس وقت آپ کے سامنے میں لایا ہوں بولا ہوں اور وہ ہے لائبلٹی کا اس کا مطلب بھی میں آئندہ چل کے آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو آپ کو پیسہ دینا ہے آئندہ لیکن اس سے تمام آپ نے مال خرید لیا ہے اور اس مال کو آپ بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کے اور آپ کے پوزیشن میں ہے تو یہ مال جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس کی ادائیگی بھی اکرو اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے یعنی ادھار کی بھی اکاؤنٹنگ ہونی ہے اور کیش کی اکاؤنٹنگ بھی ہونی ہے ان دونوں کو ملا کر کے اکاؤنٹنگ کا کانسپٹ بنتا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اور میں نے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا وہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر مثلاً مینوفیکچر کر رہے چیزیں بنا رہے ہیں کارخانے کے اندر اس کے لیے مشینری چاہیے آپ کو آپ آج مشینری خریدتے ہیں اور وہ مشینری انسٹال ہو جاتی ہے اور چالو ہو جاتی ہے چلنا شروع کر دیتی ہے اس سے پروڈکٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اس مشینری کو خریدنے کی پیمنٹ تو میں نے آج کر دی تھی لیکن کیا وہ آج کا خرچہ ہے اس مشینری کی وہ مشینری تو اگلے پانچ سال چلنی ہے وہ مشینری تو اگلے دس سال چلنی ہے اور اگلے دس سال تک میں اس سے یہ فائدہ حاصل کروں گا کہ میں پروڈکس بنا کر کے اس سے بازار میں بیچوں گا تو کیا وہ خرچہ جو تھا جو اس مشینری کی کاسٹ تھی اس مشینری پہ جو کو خریدنے کی جو قیمت تھی وہ قیمت جو ہے وہ آج کا خرچہ کیسے ہو اس خرچے کو تو اگلے پانچ سال میں یا اگلے دس سال میں جو ہے وہ اس حساب سے اس کی زندگی کے حساب سے کے حساب سے اس کو جو ہے وہ ہمیں ریکور کرنا چاہیے یا ہمیں ر... آ, اس کو خرچہ اس کا شو کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک کانسیپٹ جو ہے یہ بھی آتا ہے اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہے جو ہم خریدتے ہیں ان کا تمام تر کا ٹریٹمنٹ ان, ان کے, ساتھ, ان, ان, ان, ان, ان, ان کے ساتھ جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا سو اس کی بات بھی اب ہم کرنی ہے لیکن میں دوبارہ کیش اور اکروول کی طرف جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فرق سمجھنا بے حد ضروری ہے کیش اکاؤنٹنگ یا کیش پہ کاروبار جو ہے وہ تمام ریسیٹ اور پیمنٹ جس کی ادائیگی نقد میں کی گئی وہ اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ ڈائری رکھیے اس پہ نوٹ کر لیجئے روز کا ایک کاغذ بنا لیجئے اس پہ نوٹ کر لیجئے کہ آج رسیٹ کیا ہوئی آج ادائیگی کیا ہوئی کیش میں وہ شیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ادائیگی جو ہو رہی ہے یہ کس مال کی ہو رہی ہے جو کہ آج سے ہم نے پسو دو, دو روز پہلے خریدا تھا چھ روز پہلے خریدا چھ ہفتے پہلے خریدا تھا یہ رسیپ جو ہو رہی ہے وصولی جو ہو رہی ہے یہ وصولی کس چیز کی بھی ہو رہی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ کب بیچی گئی تھی یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس سے ہمیں تو یہ صرف پتا چل رہا ہے کہ آج کے دن میں یہ ہمیں کیش ریسیو ہوا اور یہ کیش ہمیں پے ہوا اگر ہم اکروول اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اکروول اکاؤنٹنگ کے اندر ہمیں نہ صرف کیش کی وصولی کیش میں وصولی آج کے دن میں بلکہ وہ تمام سیل جو ہم کر رہے ہیں جو ادھار پہ کر رہے ہیں اس کو بھی آج کے کی انکم میں ہم شو کریں گے سو so اب یہاں پہ ایک لفظ آیا انکم انکم اور کیش سیل میں کیا فرق ہے انکم اور سیل میں کیا فرق ہے سیل ہر قسم کی سیل ہے کیش سیل بھی ہے ادھار پہ سیل بھی ہے لہذا اس سیل سے جو آمدن ہو گئی یا ہونی متوقع ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ انکم کا حصہ بنے گی جبکہ کیش سیل جو ہے وہ صرف وہ سیل ہے جو نقط میں کی گئی ہو ایک روز کی گئی ہو یا ایک پیرڈ میں کی گئی ہو تو یہ دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے کہ سیل انکلوڈ کیش سیل ایز ویل ایز کریڈٹ سیل اسی طریقے سے جو پیمنٹس کی بات یا جو ہم مال خرید رہے ہیں اس کی بات اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پیمنٹس ان کیش کر دی ہے وہ پیمنٹس پلس جو پیمنٹس ہم نے ابھی سپلائر کو کچھ دنوں کے بعد یعنی جن سے ہم نے مال ادھار پہ لیا ہوا ہے یا وہ بجلی کا بل جو کہ بجلی والی کمپنی جو ہے ہمیں تیس دن کے بعد کرے گی بل اس کی ادائیگی یہ تمام گیا جو کہ آئندہ تاریخ میں ہونی ہے جو اکروڈ ایکسپنسز ہیں اکرو سے accrued, -C -C -E ہیں. یہ تمام کے تمام بھی ہم اکروول اکاؤنٹنگ کے اندر ان کا حساب رکھتے ہیں اور یہ ایکسپینڈیچر اخراجات کا حصہ ہوتی So, ایک طرف انکم ہو گئی ہماری کہ جس کے اندر نقد اور ادھار دونوں سیل شامل اور دوسری طرف ہو گئی ایکسپینڈیچر ہو گیا ایکسپینڈیچر جس میں وہ تمام ایکسپینس جو کہ کیش میں ادا ہوا اور جو آئندہ پے کرنا ہے ان چیزوں کے لیے جو کہ آلریڈی ہمارے پاس آ گئی ہیں, ہمارے پاس موجود ہے جن سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں جن کو ہم بیچ رہے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے جو کہ آئندہ کسی روز ہمیں کرنا ہے وہ بھی ایکسپینڈیچر میں شامل ہوتی ہیں. اب اس لحاظ سے جب ہم اکرو اکاؤنٹنگ میں انکم میں سے ایکسپینڈیچر نکالیں گے تو پھر جو پیچھے کچھ رہ جائے گا وہ ہمارا منافع ہو سکتا ہے کیش سیل میں سے کیش ایکسپینڈیچر نکالیں گے تو منافع نہیں ہے وہاں پہ اس دن کی بچت ہے کیوں کہ اس میں سے ابھی بہت سارے خرچے جو آج کے روز سے تعلق رکھتے تھے وہ ہم نے ابھی تک اس کو پی نہیں کیا جب تک وہ نہیں نکلیں گے اس میں سے اس وقت تک منافع کی فکر پہ ہم نہیں پہنچ سکتے تو یہ جو فلسفہ بیسک فلسفہ ہے, ایک اکاؤنٹنگ کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پہ بار بار اسی سے سارا حساب کتاب جو ہے اور کاروباری حساب کتاب جو ہے وہ چلتا ہے جتنی لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ اکرول اکاؤنٹنگ کو استعمال کرتی ہیں اور اس کو بیسس بناتی ہیں اپنی آگے فائنینشیل سٹیٹمنٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے کہ جو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کاروبار کا آ, اس کاروبار کے کیا حال ہے اس نے سال میں کتنے پیسے بنائے یا چھ مہینے میں کتنے پیسے بنائے یا ایک خاص گیون پیریڈ میں کتنے پیسے بنائے تو یہ فرق ہے آپ کا کیش اور آپ کے اکرو اکاؤنٹنگ کا اب ہم بات کرتے ہیں جس کا ہلکا سا اشارہ میں نے ابھی پہلے کیا وہ ہے کہ وہ خرچے جو کہ ایسی چیزوں پہ کیے جاتے ہیں جن کی لائف یعنی پلانٹ مشینری موٹر گاڑی کمپیوٹر ٹولز ایکوپمنٹ فرنیچر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دن میں تو خرچ نہیں ہو جاتی ضائع تو نہیں ہو جاتی ان سے فائدہ ہمیں بہت عرصہ رہتا ہے اور ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے ایک زندگی ہوتی ہے گو ہم قیمت کی ادائیگی تو ان کی آج کے روز میں کر دیں گے لیکن استفادہ ان سے حاصل کرتے رہیں گے جہاں پہ اس قسم کی صورت حال ہو کہ ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کی زندگی جو ہے وہ بارہ مہینے یا اس سے بارہ مہینے سے زیادہ ہے تو اس خرچے کو ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینس کہتے ہیں اس کو ہم کیپٹل ایکسپینس کیپیٹل آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا پٹل تو سرمایہ ہوتا ہے بالکل صحیح جو مشینری آپ نے خریدی وہ بھی تو آخر ایک قسم سے اس کاروبار کا سرمایہ ہے کیونکہ اگر وہ مشینری نہیں ہوگی تو جو چیزیں وہ کاروبار بنا رہا ہے مینوفیکچر کر رہا ہے وہ چیزیں کس چیز سے بنائے گا پھر وہ خود نہیں ہو سکتا مینوفیکرس تو نہیں ہو سکتی لہذا ضروری ہے کہ جی وہ تمام اشیاء اب فرنیچر فٹنگ سے آپ کہیں کہ جی فرنیچر فٹنگ جو ہے یا فرنیچر جو ہے جی اس سے کیا چیز ہم نے بنانی ہے اس سے تو کوئی نہیں لیکن صاحب ہم اس فرنیچر پہ جو لوگ بنا رہے ہیں یا جو لوگ اس کاروبار کو چلانے سے جن کا تعلق ہے وہ ان چیزوں کو ان کرسیوں کو ان میزوں کو ایک دن میں تو ضائع نہیں کر دیتے اللہ نہ کرے ایسا ہو کرسی میز فرنیچر ایئر کنڈیشنر گیس کا ہیٹر یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی لائف ہے زندگی ہے اور یہ زندگی جو ہے اس سے استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں اور the life of that particular item so briefly ہم یہ کہیں کہ اینی ایکسپینس دیٹ از انکرڈ آن این آئٹم دیٹ از ایکسپینڈیڈ آن این آئٹم ہوز Life is in excess of 12 months, number one, number two, which item is going to help in the creation of income پرانگ پیریڈ آف ٹائم اوور دائف آف دی ایسٹ از این ایکسپینس آف کیپٹل نیچر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل آپ نے خریدی تو کیا اس کا اس سے استفادہ جو ہے وہ ایک دن کے لیے یا اس سے اس فائدہ جو ہے وہ ایک پرولونگ پیریڈ ایک کنسیڈربل پیریڈ کا ہے ظاہر ہے کہ کنسیڈربل پیریڈ کا ہے ایک لمبے وقت, وقت, وقت کا ہے جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ ہوگا سو موٹر سائیکل کا خریدنا ایک کیپٹل ایکسپینس ہو گیا اس موٹر سائیکل میں آپ ہر کچھ دن کے بعد موبائل والے ڈلواتے ہیں یا اس میں کوئی فلٹر چینج کراتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں اس قسم کی چیز کیا وہ بھی کیپٹل ایکسپینس ہے نہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مشین چلتی رہے اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے لیکن وہ روزمرہ کے خرچے میں شامل ہوگا موٹر سائیکل تو آپ روزمرہ نہیں خریدیں گے اس میں موبل آئل یا آئل یا پیٹرول یا جو بھی ہے وہ اس میں آپ یا فلٹر ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے تاکہ اس مشینری کو اس اس مشین کو اس موٹر سائیکل کو آپ چلتی حالت میں رکھ سکے تاکہ اس پہ اس موٹر سائیکل کے استعمال سے جو آپ کام کر رہے ہیں چاہے آپ اس پہ بیٹھ کے روز صبح دفتر جاتے ہیں یا آپ اس پہ روز اپنے جو بھی آپ کا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ پروڈکٹ بازار میں لے کے جاتے ہیں اس موٹر سائیکل پہ لاد کے وہ کام آپ کے لیے کرتی رہے اسی طریقے سے پلانٹ مشینری میں اگر روز آئل ڈالنا پڑتا ہے یا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے یا ہر ریگولر بیسس پہ کرنا پڑتا ہے تو وہ جو آئل کا خرچہ ہے وہ جو فیلٹر کا خرچہ ہے وہ جو اس کو ٹپ ٹاپ شیپ میں رکھنے کا خرچہ ہے وہ خرچہ جو ہے وہ کیپٹل خرچہ نہیں ہے کیپٹل خرچہ مشین کی قیمت ہے دکان آپ نے خرید لی دکان کی قیمت جو ہے وہ کیپیٹل خرچہ ہے دکان میں جو صفائی روز ہوتی ہے وہ کیپٹل خرچہ نہیں ہے جو خرچہ کیپٹل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ریونیو ایکسپنس کہتے ہیں ریونیو ایکسپنس ریونیو ایکسپنس جو ہے وہ اب صرف ریونیو کے اگینسٹ ہی آفسیٹ ہو سکتا ہے اور ریونیو کیا چیز ہے آم زبان میں بھی آمدن یعنی ایک طرف تو وہ مشین وہ کیپیٹل ایکسپینس جو ہم نے کیا اس کیپٹل ایکسپینس سے ہم نے مال تیار کیا وہ بیچا جس سے ریونیو جنریٹ ہوا انکم جنریٹ ہوئی اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ جی اس مشین سے چیز بنائی جائے اس مشین سے چیز بنانے کے لیے بھی لوگوں نے اس پہ کام کیا مال بھی خریدا گیا را مٹیریل خریدا گیا اس را مٹیریل کو کنورٹ کیا گیا اور پھر پروڈکٹ باہر آیا پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے دکان بھی چاہیے تھی ملازمین بھی چاہیے تھے آپریٹرز بھی چاہیے تھے مزدور بھی چاہیے تھے دکان میں بہت ساری اور چیزیں بھی چاہیے تھی تو وہ تمام چیزیں جو ہے جو پروڈکٹ کو اس مال کو بیچنے کے لیے ضروری ہے خرچے ہیں ملازمین کی تنخواہ ہے میرا وقت ہے آ, بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے مرمت ہے کرسی کی کسی کی, کرسی کی جس پہ گاہک آ کے بیٹھتے ہیں اس میز پہ جس پہ میں بیٹھتا ہوں اس کی مرمت ہے یعنی چیزوں کو کیونکہ جب گاہک دکان میں آتا ہے تو وہ ایک چاہتا ہے کہ ذرا ٹپ ٹاپ نظر آئے اس کو سلسلہ صحیح ایسا نظر آئے تو اس سلسلہ رکھنے کے لیے اتنا اخراجات ہو رہے کیونکہ اس سے ہیلپ ملے گی مدد ملے گی آپ کو مال بیچنے میں آپ کو یاد دا, میں پہلے دفتر میں یہ بات کہی تھی ٹھیک ہے صاحب ایک دکان ہوگی جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے اٹھا اٹھا اٹھا کے ہر جگہ پہ پھینکی ہوئی ہے کسی پہ گرد پڑا ہوا ہے کسی پہ گند پڑا ہوا ہے کسی پہ کچھ پڑا ہوا ہے کیا آپ اس دکان میں جانا پسند کریں گے یا اس دکان میں جائیں گے جس دکان کے اندر ایک صفائی ہے ایک کائدگی ہے اور چیزیں جو ہے وہ اچھی اچھی یوں بنا کر کے رکھی گئی ہیں so, سو جتنا خرچہ ہے یہ تمام خرچہ جو ہے جو اس دکان کو ایک سجانے میں اس، اس، اس، اس، وہاں پہ صفائی رکھنے میں اس تمام خرچے کو ہم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ریونیو ایکسپینس کہتے ہیں اور یہ خرچہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم گاہک کو اٹریکٹ کر سکیں اور جب وہ اٹریکٹ ہوگا شاپ میں اپنی دکان میں تو وہ آ کے وہاں پہ چیز خریدے گا جس سے ہمارے کاروبار کو انکم ہوگی یا ریونیو جس سے جنریشن ہوگی تو ریونیو انکم یا ریونیو جو ہے اس کے اگینسٹ ریونیو ایکسپنس آف سیٹ ہوگا اگر اس مشین کی قیمت ہم اس میں سے نکالنا چاہیں گے تو کیا ہم اصل منافع کی طرف آئیں گے یا غلط فگر حاصل ہوں گی ہم تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ جی ہے غلط غلط فکر ہوگی یہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ جو مشین کے اوپر خرچ ہے یا ان آئٹمس کے اوپر خرچ ہے جن کا فائدہ جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے اس کو ہم اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے اس کی پوری قیمت جو ہے وہ اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے جو کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے ان چیزوں کے استعمال سے لہذا اسی حد تک قیمت نکل سکتی ہے کہ اگر ایک دن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دن کا استعمال جو ہے اس مشین کا اس کی ایک دن کی قیمت اس کی ٹوٹل قیمت کو اگر ہم اس کی ٹوٹل زندگی کے ساتھ تقسیم کریں تو ایک دن کی قیمت نکلے گی استعمال کی قیمت نکلے گی وہ قیمت تو ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں لیکن پوری قیمت نہیں نکال سکتے سو کیپٹل so, and ریونیو ایکسپینس یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی اکاؤنٹنگ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ان کا ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ان میں اے, ان کو علیحدہ علیحدہ پہچان ان کی رکھنی وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل میں تیل بھی ڈلے گا فیلٹر بھی چینج ہوگا کیا وہ فیلٹر اور تیل جو ہے وہ بھی ایک کیپٹل ایکسپینس ہے یا ریونیو ایکسپینس एक घर है उस घर में हम हर साल सफेदी करवाते हैं क्या वो सफेदी कैपिटल एक्सपेंस है नहीं वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है हा अगर हम उस घर में चार और कमरे का इजाफा करते हैं تو وہ کیپٹل ایکسپینس ہوگا کیونکہ اس سے جو ٹوٹل ویلیو ہے کنسٹرکشن کا جو کنسٹرکٹ کیا ہوا امنے جو امنے بنایا ہوا اگر اس کا جو ہے اگر پہلے دو کمرے کا گھر تھا تو اب چھ کمرے کا وہ گھر ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی استفاد اس کا جو فائدہ ہے اس... اس گھر کی زندگی جو ہے شاید اس میں بھی اضافہ ہوا ہو لیکن ظاہر ہے کہ وہ چار کمرے جو آپ نے بنائے اس کا سارے کا سارا فائدہ ایک دن میں نہیں ختم ہو اس کا فائدہ کافی سارے سالوں میں چلے گا لہذا وہ بھی کیپیٹل ہے تو یہ اس قسم کے جو ڈفرینس ہے یہ ہر خرچے کے بارے میں جو کاروبار کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انکم کے اگینسٹ اس کو جانا چاہیے یا اس خرچے کو کیپٹل کے تصور کیا جائے گا تو یہ بھی اب اس اس اس موضوع پہ ہم آگے چل کے پھر اور بات کریں گے اور آپ کو ایکچولی اگزامپلس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ ڈیفرنسز جو ہیں یہ لوکیٹ کرنے ہیں یا کیا سوال پوچھنا ہے اپنے آپ کو جس وقت آپ یہ ڈفرینس کر رہے ہوتےون کر رہتے ہوتے. اب بات ہم نے کیش اور اکرو کی ہم نے بات کی کیپیٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی ایک لفظ میں نے استعمال کیا انکم اور انکم کو میں نے بیان کیا کہ جناب انکم کا مطلب جو ہے وہ نہ صرف کیش سیل ہے بلکہ اس میں جو سیل کریڈٹ پہ کی جا رہی ہے وہ سیل بھی ہے ٹھیک اس کے ساتھ ایک لفظ اور آیا تھا تشارتن اور وہ تھا لائبلٹی کا لائبلٹی سے کیا مراد ہے لائبلٹی اس سپینس کو کہتے ہیں جو ہم نے کسی آئندہ ڈیٹ میں ادا کرنا ہو لیکن وہ یا تو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے یا اس کا استعمال ہم نے کر لیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے یا فائدہ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور ہم آج کسی سے پچاس ٹن پچاس کلو مال خریدتے ہیں پانچ ہزار ڈبے چائے کے خرید لیتے ہیں کسی سے اب وہ پانچ ہزار ڈبے چائے کے جو ہیں وہ ہماری دکان میں اگلے کئی روز جو ہے وہ پڑے رہیں گے اور ان کی آہستہ آہستہ سیل ہوتی رہے گی جس دن ہم نے ان پچاس ہزار ڈبوں کا پانچ ہزار ڈبوں کا آرڈر ہم نے چائے بنانے والوں کو یا چائے کی کمپنی کو ہم نے آرڈر دیا اور اس نے وہ آرڈر کی تکمیل کی اور ہمارے دکان پہ ہمارے شو روم میں ہمارے جو بھی ہے وہاں پہ ہمیں وہ پانچ ہزار چائے کے ڈبے بھجوا دیے تو ہمارے پاس تو مال آ گیا جس کو ہم بیچ سکتے ہیں چائے بنانے والی کمپنی یا چائے بیچنے والی کمپنی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ٹھہرا کہ جناب ہم یہ مال جو ہے اس کی ادائیگی آپ کو تیس روز کے بعد کریں گے صحیح اب آپ کے پاس وہ پانچ ہزار ڈبے موجود جو آپ کے پوزیشن میں ہے آپ کے پاس ہے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں آپ ان سے خود چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس ہے اس کی قیمت ابھی آپ نے نہیں ادا کی آپ نے وصول کیا کیے چائے کے ڈبے جن ڈبوں کو آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے سو so, آپ کو کچھ وصول ہوا پانچ ہزار چائے کے ڈبے جو کہ آپ بیچ سکتے ہیں اور جن سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ان پانچ ہزار ڈبوں کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ابھی ادا نہیں ہوئی وہ کاسٹ جو ہے جس کو ہم نے تیس دن کے بعد ادا کرنا ہے اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں اب جس وقت ہم یہ چائے کے ڈبے بیچیں گے تو جو ہمارے پاس مال موجود ہے جس کو ہم سٹاک ان ٹریڈ کہتے ہیں سٹاک ان ٹریڈ یا انوینٹری کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے چیزیں بکیں گی اور انکم جنریٹ ہوگی کیش آئے گا جس کو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں اس کی لائبلٹی اس انوینٹری اس سٹاک کے اگینسٹ ہم نے ابھی ریکارڈ کرنی ہے کیش اکاؤنٹنگ میں ہم وہ لائبلٹی جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کرتے ہاں اگر ہم ادھار کھاتا مینٹین کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں جس میں کہ جن لوگوں کو ہم نے ادھار دیا ہے ان کے علاوہ جن سے ہم نے ادھار پہ مال لیا ہے ان کا بھی حساب و کتاب موجود ہے تو شاید وہاں پہ ہم نے کہیں لکھ دیا ہو کہ صاحب فلاں کمپنی کو چائے کے پانچ ہزار ڈبے جو کہ پانچ تاریخ کو آئے تھے یا نو تاریخ کو آئے تھے وہ اس کے اتنے پیسے ادا کرنے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے اور لائبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اکاؤنٹنگ کے اندر اور خاص طور پہ اکرو اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ بہت اہم ہے سو so اب ہمارے پاس انکم ہے اور ہمارے پاس لائبلٹی ہے اور کیش ایکسپینس ہے لائبلٹی جو کہ ادائیگیاں ہونی ہے کیش ایکسپینڈیچر ایکسپینس وہ ہے جو کیش میں پے ہو گیا دونوں کو ملا کے ہم انکم کے اگینسٹ آف سیٹ کر رہے ہیں انکم کیا ہے کیش پلس جو ہم نے ادھار دیے لوگوں کو ادھار پہ چیزیں بیچی وہ بھی شامل کریں گے اس میں تو یہ جب تمام انکم مائنس ایکسپنس ٹوٹل ایکسپنڈیچر جب ہم کریں گے تو تب ہمیں آئے گی ایک پروفٹ کی فگر انڈر دی کانسپٹ آف اکرو اکاؤنٹ اسی معاملے کو ہم انشاءاللہ اللہ آگے لے کے چلیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر اس وقت تک خدا حافظ